کیوں ہو تمہیں اب انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم سکون پکڑو تاکہ تمہاری تنہائی کو میں دور کر سکوں تاکہ میں تمہاری ساتھی بن سکوں اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے چونکہ حوا کو آدم کی ضلع ایسر سے یعنی آدم کی ضلع ایسر سے پیدا کیا تھا اور قلب کا تعلق بھی ضلع ایسر کے ساتھ ہے تو اللہ نے ان سو مردوں میں اور عورتوں میں ایک خصوصی مبدت کا سلسلہ قائم رکھا ہے چاہے وہ مدت ماں اور بیٹے کے رنگ میں ہو بھائی اور بہن کے رنگ میں ہو خامند اور بیوی کے رنگ میں ہو کسی شکل میں ہو لیکن وہ مبتت وہ رحمت وہ محبت جو ہے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور باق نے فرمایا کہ عورت جو ہے من پل ایسر اللہ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے لیکن اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر تم اس کو بالکل چھوڑ دو گے تو اس کے ٹیڑے پن میں اضافہ ہو جائے گا اس لیے فرمایا کہ عورت میں نظر بھی ہو اس کو ادب بھی سکھلایا جائے تمبی اور کنٹرول بھی کیا جائے لیکن اتنی سختی پر بھی مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کوئی ایسے کلمات کہہ دے کہ پھر تمہاری زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت سے جب بی, بی ہوا پیدا ہو گئی تو اب دونوں کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اختلافی علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جنت میں رہیں یہ جنت کون سی تھی یہ سب سے بڑا ایک اختلافی مسئلہ جس پر علماء نے بڑے دلائے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جنت وہی ہے جو آسمانوں میں اور بعض علماء نے کہا کہ اگر وہ جنت ہے تو جنت محلے تکلیف ہے ہی نہیں جنت میں تو تکلیف ہوگی تو آدم علیہ السلام پہ پابندی لگی تھی کہ آپ سب کچھ کریں کھائیں پیئیں رہیں لیکن اس درخت کے قریب نہ لے جائیں تو پابندی ہو گئی تکلیف ہو گئی تو جنت وقام ایسا ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہیں ہو تو کہتے ہیں وہ جنت کیسے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جنت میں آدم علیہ السلام سو کیسے گئے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جنت وہی ہے تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیسے وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا بس پھر جنت میں رہے گا اور جو جہنم میں گیا کافر وہ جہنم میں رہے گا اس لیے علماء کا اختلاف بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جنت سے مراد یہ ہے کہ ایک عرضی جنت تھی زمین میں ایک جنت جنت کا ملبا اور اس زمین والی جنت میں انہیں رکھا گیا اب اگر زمین والی جنت ہے تو پھر مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کے احکام نہیں ہوں گے جو جنت آسمانوں میں اب ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ تم اترو آپ کو اتارا گیا تو کہتے ہیں اتارا تو تب جائے کہ آپ اوپر ہوں تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا لیکن علماء نے اس کا جواب بھی دیا انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے نو علیہ السلام کو بھی تو کہا نہیں یا نو ہو سلام نو علیہ السلام اترو حالانکہ وہ تو کشتی سے اتر رہے تھے وہ کوئی جنت سے یا پہاڑ سے یا آسمان سے نہیں اتر رہے تھے لیکن وہاں بھی تو لفظ ہے اور لیکن سچی بات یہ ہے آپ یہ سمجھیں کہ اصل بات یہ ہے ہمیشہ ایک اصول اپنے دماغ میں رکھ لیں آپ کو اللہ نے علم دیا ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان خدا قرآن سے اور مناسبت پیدا کر دیں کہ اللہ کے قرآن میں جو لفظ ظاہر موجود ہو اس میں کبھی بلا وجہ تعویل نہیں کرنی چاہیے ایک بات ہمیشہ یہاں الا کوئی مجبوری ہے وجہ ہے عذر ہے ورنہ جو اللہ نے قرآن میں لابظ ظاہر میں فرمایا ہے وہ حقیقت ہے بس اس کو ہم مجاز کے معنی میں یا تعویل کر کے کسی دوسرے معنی میں تو تب لے جائیں کہ جب حقیقت اس کا استعمال ممکن نہ ہو بالکل ممکن نہ ہو مثال کے طور پر مثلا میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جی فرشتہ ہے فرشتہ اب صاف بات ہے کہ ڈاکٹر تو انسان ہے فرشتے تو نہیں لیکن میں ان کو جب کہہ رہا ہوں کہ جی فرشتہ اس کی مثال چلو میں نہیں دیتا قرآن میں موجود ہے کہ سی سیدنا یوسف علیہ السلام میں موجود ہے کہ جب زنان مصر نے اپنے داؤ آزما لیے انگلیاں کاٹ بیٹھی اور یوسف علیہ السلام تو ہلے ہی نہیں پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے نہ ان کے قدم میں لف دشائی نہ نظر میں لف دشائی تو سب نے کیا کہا کہ محضا بشرا انہادا الا ملک کریم سب نے کہا یہ انسان نہیں یہ تو فرشتہ اب یہ ہے کہ آیوسم علیہ السلام فرشتہ تو نہیں ہے تو جب ہم کسی کو فرشتہ کہیں تو معلوم ہو یہ ہوگا کہ بھائی جیسے فرشتہ پاک ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے بھائی یہ آدمی بھی گنا سے پاک ہے۔ یہ معصوم آدمی ہے ماشاءاللہ بڑا اللہ نے اس کو جناب یہ بچپن سے سالے اس نے گناہ نہیں کیا کبھی مراد یہ ہوگی کیونکہ ہم فرشتہ کہہ کر انسان کو فرشتہ تو بنا نہیں سکتے نا ظاہری معنی تو لے نہیں سکتے لیکن اگر ظاہری معنی ممکن ہو تو پھر ہم کیوں بہانے بنائیں کریں کیوں اس کی کیا وجہ تو اس لیے جب قرآن کہتا ہے کہ یا آدم جنت میں رہو فکولا منہ رن ہائی سی تما کھاؤ اور آدم نے اسلام تم جو ہے تم اور بی بی ہوا اس درخت کے قریب نہ جانا بس صرف ایک پابندی ہے جنت میں رہو کھاؤ پیو لیکن لا تقربا لاترتا من الظالمین اس درخت کے قریب نہ جاؤ تو اس لیے اولا جمہور کہتے ہیں جمہور اسلام کہتے ہیں کہ آدم سلات اسلام کو اللہ نے اور بی بی حوا کو اللہ نے جو حکم دیا وہ حقیقت جنت ہے وہ وہی جنت ہے جس میں اللہ نے ان کو رہنے کا حکم دیا تھا اس لیے یہاں بھی قرآن کہتا ہے فک اللہ یا آدم اند اللہ فلا جن کما من جنتی إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تزمع فيها ولا تزحى اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آزمر اسلام سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ابلیس جو ہے جس نے آپ کو سجدانی کیا جس نے اپنی عداوت کو چھپایا نہیں بلکہ کھلی عداوت کا اظہار کر دیا ہے اندل کا یہ تیرا بھی دشمن تیری بیوی کا بھی دشمن فلا یو یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہیں نکلائے اگر جنت سے نکلوا دیا تو تم تو پھر بدبختی میں پڑ جاؤ گے اور اس کے بعد فرما وَلَا اور یہ جنت کی ہیں کہ اس میں اللہ نہ تو تمہیں کہا رکھیں گے اور نہ تمہیں کبھی کریں گے وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزْحَا اور نہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی اور نہ تمہیں کبھی دھوپ گی تو یہ ساری صفتیں تو اس جنت کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی جنت پیدا کی اور اس کے بعد پھر حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ سلاۃ اسلام سے جب سیدنا سید نابو السلام کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا اب ابا تم ہمارے ابا ہو تم تمام انسانوں کے ابا ہو لیکن اخرجتنا من بھی تم نے ہمیں جنت سے نکلوایا اگر آپ غلطی نہ کرتے تو ہم بھی کبھی جنت سے باہر نہ آتے تو اس سے مراد بھی وہی جنت ہے اگر کوئی دنیا کا باغ ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا سارا اب یہ بات سمجھیں کہ اگر وہی جنت تو پھر جنت میں تو کوئی قانون ہے نہیں نظام ہے نہیں کہ نواز نہ پڑھو سجدہ کرو عبادت کرو اور گناہ نہ کرو فلاں کام نہ کرو یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ ہوتا ہے اس جنت کی تو پھر سبت ہی ہے کہ والی انف سرخم والا کم فی ہا ماتد اس جنت میں تو ہوگا یہ کہ جو تم چاہو گے ملے گا اور جو تم مانگو گے ملے گا وہاں تو کسی پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حتّیٰ کے ایک بدھو نے پوچھا ہضور وہاں اونٹنیاں بھی ہوں اس دن پھر وہاں اونٹنی ہوگی اس نے کہا اچھا حاضر وہاں اونٹنی کو پھر بچہ بھی پیدا ہوگا کیونکہ تازہ بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے دودھ ملتا ہے نا تو اونٹنی کا دودھ تو ان کے لیے سب سے بڑی برغوب ویدا ہوتی ہے اچھا حضور اگر تم چاہو گے تو ایک منٹ میں بس وہ علادت بھی ہو جائے گی عمل بھی ہو جائے گا بچہ تو لہذا جب جنت میں تمہاری خواہشات کا اتنا بڑا احترام ہے کہ حتیٰ کہ قرآن و پاک کی تفسیر میں مفصری نے لکھا ہے کہ دنیا میں تو نہریں کنارے پہ چلتی ہیں نا لیکن جنت کی نہریں بھی مومن کتابیں ہوں گی جو تفجیرہ وہ جیسے چاہیں گے جلائیں گے اشارہ کریں گے اوپر جاؤ نہر ادھر چل رہی اشارہ کریں گے ادھر چلو ادھر چل رہی اشارہ کریں کہ پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے مومن کہ نہیں نیچے سے اوپر بہتا ہے نیچے سے اوپر بہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب اس جنت میں تو پھر یہ پابندی کیسے آ گئی کہ بلا تک اس لیے بات کو سمجھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے کلام پاک کے سمجھنے کی توفیق کا فرما دیں تو بات سمجھیں اصل بات یہ ہے کہ آدم صحیح اسی جنت میں تھے وہ جنت پیدا ہو چکی ہے وہ جنت موجود ہے اور میراج کی رات میں میرے آقا نے سرکار دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو دیکھا ہے اس جنت میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا گھر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں دیکھا تو جنت تو وہی ہے اور وہ جنت کتنی ہوتی ہے کہ جنت ان کا ارض سماوات اس کا ارض اتنی ہوگا کہ سات آسمان اور زمینیں بچھائے تو یہ ارض ہے طول کتنا ہوگا اللہ عالم اچھا پھر ایک بھی جنت نہیں جنت القد ہے جنت الماوا ہے جنت الفردوس ہے اللہ کے یہاں تو کئی جنتیں ہیں اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب مانگو تو فردوس آلہ مانگا کرو کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت اب جناب سمجھیں کہ اللہ تبارک بتا ہمیں سمجھ دے بات یہ ہے کہ مثلاً یہ ایک حدیث مبارک ہے کہ دجال جو ہے وہ ہر جگہ جائے گا لیکن حرمین امین شریفین میں حرم مکہ اور حرم مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا لا یا دکھلا حتیہ کہ حدیث میں آتے والا انکا بھی اللہ نے فیشتوں کی لپی لگا رکھی جو دجال داخل ہوگا تو مار مار کے بھگا رکھا. اچھا اب ایک حدیث مبارک میں ہے حضور فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا نا ابن مریم دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کابت اللہ کا طباف کر رہے ہیں اور اسی خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پیچھے دجال جو ہے وہ بھی طواف کر رہا یعنی اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور یہ بات آپ کو الحمدللہ للہ میرے صاحب کا دروس میں کہیں نہ کہیں آپ نے سنی ہوگی کہ ہر ہر پیغمبر کا خواب جو ہے وہ تو واہ ہوتا ہے وہ تو غلط ہو نہیں سکتا نبی کا خواب جو ہے وہ تو بالکل سچا ہوتا ہے واہی اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دجال کا بت اللہ کا طبق کر رہا ہے اور عیشا علیہ السلام کے پیچھے آگے آگے عیشاء علیہ السلام ہے یعنی وہ آگے جا رہے ہیں تو پیچھے دجیال بھی دعا کرا اچھا وہ بد دیکھو کمال اس کا یہ ہے کہ اشارے سلام نے جیسے دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے دجال نے بھی دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا. وہ بھی کر دعا کرا اور حدیث کہتی ہے کہ لایت گلحد دجیال کہ دجال جو ہے وہ حرمین میں داخل نہیں ہوگا تو اب کیا ہوگا تو اس لیے اب محدثین نے فرمایا اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ جب جن لوگوں کو قرآن و حدیث کے صحیح مسادر سے تعلق نہیں ہوتا وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے پھر ٹھوکروں میں لگتے ہیں اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے منکر بن گئے کچھ لوگ اسلام کے منکر بن گئے کچھ لوگ جنت کے منکر بن گئے کچھ لوگ نار کے منکر بن گئے ان نے کہا جناب یہ کیا آپ کہتے ہیں جنت ہے آگ ہے نار ہے یہ تو بس یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کا ایک تصور ہے کہ اللہ راضی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں اگر کسی کو اچھی بیوی بی مل گئی صالحہ بیوی بی مل گئی اور میاں بیوی بی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو گھر جنت بن گیا ورنہ گھر جہنم بن گیا وہ کہتے ہیں گھر جنت جہنم تھوڑا گھر ہے وہی گھر ہے کہتے ہیں ایک محاورہ ہے ورنہ کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکر لگی انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے انہوں نے کہا جی یہ بات ہے ایسے خامخواہ کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دھوکھا ہے آگ کا ماننا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے دشمنوں کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے تو ایسی شرارت کی ہے نا آگ لگا کہ فلاں بندے نے جناب ایسی بات کی ہے جناب اللہ معاف کرے یار کوئی ایسا فتنہ ہے کہ اس کی باتوں سے تو بس آگ بڑھک اٹھتی حالانکہ کوئی آگ تو نہیں ہوتی کیوں انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کی صفتیں جلانا ہر چیز اپنی خاصیت کیسے بدل سکتی تو اس لیے لوگ ٹھوکروں میں پڑ گئے اور بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے لوگ اور بڑے قداور لوگ بڑے بڑے علماء جنہوں جی نے قرآن کی تفصیلیں لکھی ہیں وہ خود راستے سے ہیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے لوگ کاداور لوگ یعنی فہول لوہ لما اتنے بڑے بڑے عالم کے جن کے علم کو دیکھنے کے لیے آدمی کی ٹوپیاں سر سے گر جائیں اتنے کاور لوگ قرآن کی تفصیلیں لکھنے والے خود گمراہ ہو وجہ کیا تھی کہ مطالعے کے زور سے تفصیلیں لکھی تھی اسٹڈی کی کتابیں پڑھی لائبریریوں میں گئے مطالعہ کیا چالیس پچاس تفصیلیں دیکھیں اور اس کے بعد خود تفسیر لکھنے بیٹھ گئے اور جو مساجر علم کا مصدر ہے وہ نہ سمجھے اس کو نہ سمجھے تو اس لیے بات یاد رکھیں کہ اب محدثین حد سین کرام مفصرین کرام الاوائے اسلام علماء اسلام, اسلام صلف صالحین انہوں نے یہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہا بات سنو بالکل حدیث صحیح ہے کہ دجال حرمین میں داخل نہیں ہو اور حضور پاک کا خواب بھی صحیح ہے کہ دجال طواف کر رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ کوئی تعارف نہیں ہے دجال کب حرمین میں داخل نہیں ہوگا جب دعویٰ دجالیت کا کرے گا جب اپنے آپ کو دجال ہونا ڈکلیئر کرے گا جب دجال کا دعوی ہی نہیں کیا تو پہلے کیوں نہ آئے کیا مشکل ہے اس کا ابکے مندی میں آنا ابھی تو وہ دجال نہیں بنا جیسے ابلیس جب تک ملائکہ کے ساتھ تھا صالحین من الجن جنوں میں سے سب سے اچھا آدمی اتنی عابد ظاہر کہ اللہ نے ملائکہ کے ساتھ جنت میں رکھا ہوا ہے تو جب تک اس نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا اس نے تکبر نہیں کیا اس نے سجدائے آدم سے اعراض نہیں کیا تو ابلیس نہیں بنا اس سے پہلے تو جنت میں رہتا اسی لیے اگر دجال پہلے آ جائے مکے میں رہے مدینے میں رہے کوئی بات نہیں کوئی مشکل نہیں اسی لیے بعض بعض صحابہ کا تو یہ بھی گمان گزرا کہ اپنے سیاد جو ہے وہ دجال ہے کیونکہ اس کی عادات اس کی شکل اس کی صورت اس کی باتیں ملتی جلتی تھیں تو صحابہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ بےچارے شک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہی اپنے سیاح جو یہی دجال تو نہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اب میری بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کہ جب تک دجال نہیں بنے گا تو وہ حکم بھی مرتب نہیں ہوگا اس لیے جنت کی جو ساری صفتیں ہیں کہ وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہاں کوئی عوامر نوائی نہیں ہوں گے کب جب صحیح معنی میں عالم آخرت قائم ہو کر باس ہو کر حساب و کتاب کے بعد اصحاب الیمین کو جنت میں بھیجا جائے گا اور اصحاب الشمال کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو اب جنت کے احکام تاری ہوں گے اب جنت کے احکام اور جنت کے قواعد اور جنت کے ضوابط وہ سارے کے سارے اس کی یوں مثال سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک ہوٹل بناتے ہیں آپ اس کے لیے پہلے ماڈل بناتے ہیں آپ اس کے جاب نقشے بناتے ہیں اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں اور جناب اس کو سجا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے احکام تب ہوں گے جب وہ صحیح معنی میں ترخیص لے کر آرڈر لے کر افتتاح ہونے کے بعد اس کو ایسے ہوٹل چلائیں گے اب تھوڑا قسم کے لیے دروازہ کھلا ہے جو آج اندر داخل ہو جائے اب تو آپ پیمنٹ کریں گے کمرہ اراٹ کرائیں گے جگہ ہوگی پھر آپ اپنے کمرے میں جائیں گے دوسرے کے کمرے میں بھی نہیں جائیں گے اس لیے جنت کے احکام بعت بار جنت کے اس وقت مرتب ہوں گے جب عالم آخرت قائم ہوگا اور جب تک عالم آخرت قائم نہیں ہوتا حضور بھی تصویر لے گئے سیر فرمائی جنت میں داخل ہوئے واپس آ گئے اسی طرح ملائکا بھی جنت میں جاتے ہیں آتے ہیں اسی طرح پولیس بھی جنت میں رہتا تھا نکالا گیا اسی طرح آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا بھی جنت میں رہتے تھے ان کو بھی نکالا گیا کیونکہ ابھی وہ احکام مرتب ہی نہیں ہوئے تھے تو لہذا اب ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہے گی کہ وہی جنت اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو رکھا اب جب آدم علیہ السلام اچھا اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس میں بھی بڑا اختلاف بھی ہے اور بڑے بڑے کادابر علماء نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں علامہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کو اور ہمیں ہدایت پہ اب اس جھگڑے میں بڑھ گئے کہ جی آدم علیہ السلام تھے جنت میں اور ابلیس نے وسوشا کیسے ڈالا بعض کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں رہ نہیں سکتا تھا لیکن گزر تو سکتا تھا بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب جی دروازے کے بیر کھڑا ہو جاتا تھا وہیں سے اشارہ کرتا تھا باتیں کرتا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ سانپ کی شکل میں سانپ بن کے اندر گھس گیا اور پھر بس پیسہ ڈالا اچھا یہ ساری باتیں بھی کیوں ٹھوکنے لگیں کہ قرآن کی جب آیتیں پڑھی نا تو چکر میں آ گئے کہ جی جب اس کو نکال دیا گیا اللہ نے کہا پکر نکل دیا ہو جنس نہ کرا جیب تو مردوت تو جب اس کو نکال دیا گیا تھا تو اب وسوسا بس کیسے ڈالا جب نکال دیا گیا آسمانوں سے اتار دیا گیا جنت سے نکال دیا گیا وہ زمین میں آ گیا آدم علیہ السلام آسمانوں میں جنت میں اب وسوسا بس کیسے ڈالا تھا یہ سارا دھوکھا جو ہے اسی بات سے لگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے نکالنے کا ابلیس کو جنت سے نکالنے کا صاحب کو جنت سے نکالنے کا جو ٹائم فریم ورک تھا نا وہ ہم نے خود اپنے عقل سے بنانا شروع کر دیا جس سے بنیادی دھوکھا لگ گیا کہ جہاں ہم نے ایک آیت پڑھی اللہ نے فرمایا اچھا تم نے سدھا نہیں کیا انے کام پر میں نکل جاؤں فرخوچ بھی نہ مضبوط نکل جاؤ زلیب ہو کر ہم نے کہا تو نکل گیا آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا جنت میں رہو پھر ہم نے کہا اترو جنت سے اچھا آگے الگ جو ہو بتو سب اترو بھئی سب کون جمع کا سکے گا تو آدم اور ہوا ہے اچھا ایک جگہ احبتا میں دونوں تم تصریح کا سکھا ہے ایک جگہ جمع کا سکھا ہے تو نے فرمایا جمع سے مراد یہ ہے کہ آدم و ہوا اور ابلیس اور حیا صاحب چار تھے جمع کا سکھا ہو گیا اور وہاں ہے دو کے دو اترو تو اس لیے اس کنفیوژ میں یعنی پریشانی میں آ کر علابہ جو تھے وہ گھبرا گئے حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے اللہ نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے لیکن سب کو کس وقت نکالا گیا وہ سال کا فرق تھا دو دن کا فرق تھا ایک دن کا فرق تھا یہ تو اللہ جانتا ہے ہم اس جھگڑے میں نہ پڑے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ابھی آدم بھی وہی ہیں ابھی اولیس بھی وہی ہیں اس کے آرڈر ہو چکے ہیں وہ زلیل و خوار ہو گیا ہے لیکن ابھی ہے آسمانوں میں اور اس کو بس پھیلانے کا کیوں دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کس کھا رہا ہے وکاسم ہوا کسمے کا انیلا کما آل لنا تو کسمے کا کسمے تو تب کھایا ہمیں ہم نے سامنے بات ہو تو اس لیے سمجھیں کہ یہ غلطیاں کب لگیں کہ جب ہم نے نکالنے کے ٹائم خود مقرر کر دیے کہ اس کو پہلے نکالا گیا اس کو بعد میں نکالا گیا پھر دو کو نکالا گیا پھر چار کو نکالا گیا اب جناب پھر علما گھبرائے انہوں نے کہا اچھا پہلے جنت سے نکالا گیا پھر آسمان دنیا پہ بھیجا گیا پھر آسمان دنیا سے نکالا گیا پھر ان کو زمین میں بھیجا گیا تو یہ سارے تکلیف کہاں سے ہوئی یہ سارا جب اللہ نے وقت بیان کیا اللہ نے کہیں بھی کہا کہ ہم نے اس کو پہلے اتارا اس کو بعد میں اتارا اس کو ہم نے پہلے اتارا اس کو ہم نے بعد میں اتارا جب اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی تو تم اس چکروں میں کیوں پڑتے ہو تو جب ہم اس چکر میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی ساری آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے بی بی ہوا بھی جنت میں تھی اور شیطان کو بھی ابھی موقع ملا تھا حکم تو ہو گیا مظموم و مدہور تو بن گیا لیکن اس کے پاس جو اللہ نے قوت استدراجی دی تھی اور اس کو علا یوم الوقت المعلوم تک کی زندگی بھی دے دی تھی اور اس کو آسمانوں سے اترنے کا اور پھر ہوا بننے کا تحلیل ہونے کی قوتیں بھی دے دی تھیں تو پھر اس نے بس بھی اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی ارد کیا تھا کہ سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ حوا سے جس میں پچھلے دفعہ ساتھیوں نے پوچھا بھی تھا تو الحمدللہ بخاری شریف میں حدیث مل گئی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لم تخن ان ساقت اگر بی بی ہوا قیاانت نہ کرتی اگر غلطی کر کے علیہ السلام کو وہ درخت نہ کھلاتی تو قیامت تک کوئی عورت غلطی نہ کرتی لیکن جب ماں نے غلطی کی ہے قیاانت کی ہے تو ہماری عورتوں سے بھی خیانت ہوگی خیانت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھائی مال میں خیانت بات میں خیانت خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پیسے رکھو تو قیاانت ہو یہ بھی تو خیانت ہے نا کہ ایک غلط مشورہ دینا یہ بھی خیالت ہے تو بخاری گھیری میں میرے آقا کی حدیث ہے کہ اگر اما حوا قیادت نہ کرتی لم خن ان سا پتوں کی تک کوئی عورت قیادت نہ کر کرتی لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے پہلے خیالت جو ہے بی بی حوا سے سرزد ہوئی کہ انہوں نے جا کے اس درخت کو چکھا اور آدم علیہ السلام کو بھی اشرار کیا اور آدم علیہ السلام نے بھی وہ درخت چکھ دیا تو اب الحمدللہ یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے حل ہو گیا اب اس کے بعد جب درخ چکا لہما سوا تما اب جنا پوریا ہو اچھا اب اس میں سابقہ کا کتب روایات اسرائیلی اور بہت سارے مختلف اقوال نے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ فرجی ہما نور کے پہلے ایک روشنی تھی ان کی شرم گاہوں پر یہ غلط قرآن جب کہتا ہے کہ, لباسهما کہ اس کا مانا ان پر لباس تھا اللہ نے سب سے پہلے انسان کو بغیر لباس کے نہیں رکھا آدم علیہ السلام اور بیوی بی ہوا کو رکھا تو لباس سے رکھا اور انہوں نے تو اپنی شرم گاہوں پہ نظر بھی نہیں ڈالی لباس میں تھے چھپے ہوئے تھے اب جب غلطی ہوئی تو غلطی کی سب سے پہلی صدا کیا میں بھی کہ آدمی کے کپڑے لکھتے. یعنی جب آدمی سے گنا ہوتا ہے تو آدمی یوں سمجھو کہ نگا ہو اب دیکھیں نا کہ یہاں بھی آدمی ہیں اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے ہر آدمی سمجھتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے لیکن کوئی گناہ ہو جائے اللہ پھر یار وہ تو بڑا ہی غلط آدمی نکلا بھائی وہ یار سنا ہے تم نے وہ بڑا غلط آدمی نکلا اور یار تمہیں پتہ لگا ہے اس کا وہ یار وہ تو اب ڈنگا ہو گیا بھیا دیکھو ہم کیسے اس کو شریف سمجھتے تھے میں داڑھی رکھی ہوئی تھی یار ہم تو سمجھتے تھے مولوی ہے بڑا اچھا آدمی ہے کمال ہے جناب تو اس کو نکلا تو یہ ہے کہ جو ہے سب سے بڑی سزا ہے کہ کسی کو کر دیا جائے جس کو آج امت نے فخر سمجھا ہوا ہے کہ ہونا فخر ہے اور یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل نہیں اللہ نے انسان کو ہمیشہ لباس سے رکھا اور حیوان کو اللہ نے بغیر لباس کے رکھا دیکھیں اونٹ کبھی لباس پہن کے کبھی پینٹ پہن کے نکلا سوائے آپ دیکھیں کبھی اونٹ نے اگر پینٹ پہنی ہو کبھی آپ نے دیکھا اس کو کبھی اس نے کوئی جین خریدی ہو کبھی اس نے شرٹ پہنی ہو کبھی اس نے تو اس لیے جو لوگ اس چیز کو بننا چاہتے ہیں حیوانیت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے ورنہ اللہ نے آدمی کو شرف دیا تھا لباس تو اب لباس اترا لباس اترنے کے بعد اب آدم علیہ السلام بھاگنے لگے اللہ نے فرمایا آرمنی یا آدم مجھ سے بھاگ لیں کہاں بھاگ سکتے ہو قال کار یا رب یا اللہ میں آپ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں لیکن میں شرمندہ ہوں اور جنت کے درختوں میں سے پتے اپنے اوپر لپیٹے گئے اور اللہ نے جب ان کو اتارا جنت سے حکم دیا بس باد لن ادو بال کم فل مستر اترو زمین میں ایک دوسرے کے تم دشمن ہو کیوں اب کے پیچھے کون تھا اور ہوا کے کے پیچھے بھی آدم کے پیچھے تو جمع کا سرا بھی استعمال ہو گیا اللہ تبارک وطر نے ان کو زمین پہ اتارا اور پھر جو ہے اللہ باغ نے ان کو لباس بھی عطا فرمایا اب جب زمین پہ اترے تو اس میں اختلاف ہے راجے قول یہ ہے کہ آدم علیہ اسلام اترے ہند میں اور بی بی ہوا جو ہے ان کو اتارا گیا جدے بی بی ہوا جو ہے وہ جدے میں اتری اور آدم علیہ السلام ہند میں اچھا اور یہ بھی روایات میں ہے کہ ندل اللہ حجر السودا آدم اللہ نے حضر اسود بھی آدم کے ساتھ ہوتا اچھا اور خدا کی بادل ماں نے یہ لکھا ہے آدھا قبضے کچھ جنت کے پتے جو تھے نا کچھ پتے درختوں کے وہ بھی اللہ نے دے دیے وہ بھی ساتھ تھے تو انہوں نے وہی آگے کاشت کی اور ان سے ہی یہ خوشبوئیں پیدا ہوئیں جو پوری دنیا میں آج تک خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں تو آدم علیہ السلام وہاں اترے اور بی ہوا بی جدے میں اتری اور دونوں تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے کہاں پہنچے بکام عرفات میں یہاں آگے دونوں نے پہچانا کہ اچھا انت ہوا ان کا انت آدم تو آرفا انہوں نے پہچان لیا تو جگہ کا نام بھی عرفات ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا لکھا کر دیا لکھا ہو گیا دونوں اچھو. اب آدم علیہ السلام جب دنیا میں آیا تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے اللہ نے ایک تو علم دیا دوسرا ان کو لباس دیا اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ حسن ہت خ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر چیز کی صنعت عطا فرمائی کہ لکڑی کا کام کیسے ہوتا ہے اینٹ کیسے بنائی جاتی ہے گھر کیسے بنایا جاتا ہے کپڑا کیسے سیا جاتا ہے کپاس کیا ہوتی ہے اس کا دھاگا کیسے بنتا ہے پھر دھاگے سے کپڑا کیسے بنتا ہے پھر کپڑے کی سلائی کیسے ہوتی ہے ہر صنعت کا علم جو ہے وہ, وہ بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بی بی ہوا نے اور عالم میں جتنی اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں سب سے زیادہ خوبصورت عورت جی وہ بی بی ہوا اور بی بی ہوا نے بیس دفعہ ولادت ہوئی اور ہر ولادت میں اللہ نے دو بچے سب سے پہلے جو ہوتے کیا خدا کی شان دیکھو جب بی, بی کو حمل ہوتا اور بچے پیدا ہوتے ایک لڑکا ایک لڑکی تو سب سے پہلا لڑکا قابیل اور اس کی بہن اور سب سے آخری لڑکا جو ہے عبد اور اس کی بہن تو یہ اللہ پاک نے چالیس اولادیں جو ہیں صرف بی بی حوا سے آدم علیہ سلاد والسلام کو عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ سلاد السلام کو دنیا میں عمران دنیا میں زبانیں دنیا میں صنعت دنیا میں لباس یہ نہیں کہ آدمی پہلے بندر تھا پھر انسان بنا انسان پہلے دن سے ہزارہ ہے وہ تمدن ہے اللہ نے اس کو علم بھی دیا اللہ نے تعلیم بھی دی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صنا کا علم بھی دیا دنیا کی تعمیر کا علم بھی عطا فرمایا تو یہ ساری چیزیں ان کو ملی اور انشاءاللہ اب دراصل باقی جو ہوگا تو اس میں پھر قصہ قابیل و حابیل اور علیہ السلام اور بقیہ علیہ السلام کا ذکر ہوگا وما علین اب البلاغ الحمدللہ للہ اور والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفی والا آل مجفع میرا اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں درو سے کسس المبیا کے ضمن میں ہم نے قصۂ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی سنی اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاد وسلام کی اس غلطی کے بعد کہ آپ اس درخت سے اللہ کے حکم کے باوجود کھا بیٹھے آدم علیہ السلام کو بھی بی, بی حبا علیہ السلام کو بھی آسمانوں سے جنت سے زمین کی طرف اتارتی اور اسی طرح ابلیس کو بھی آسمانوں سے نکالا گیا اور بعد روایات میں یہ ہے کہ ہیا جسے سانپ کہتے ہیں آپ اس کو بھی اتارا اور جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا ہے تو بعد روایات کے مطابق یہ آتا ہے حقیقت کا علم اللہ کو ہے کیونکہ یہ ہمیشہ اصول ہے کہ جن باتوں کا ذکر ہمیں قرآن میں اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے تو ان کے بعد ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں وہاں سوائے کتب سابقہ کا اور کتب سابقہ جتنی ہیں ان پر اعتباد نہیں جتنی اسرائیلی روایات ہیں ان کے بارے میں اور محققین کا یہ فیصلہ کہ لا و سطب کو نہ تو ہم ان کی کامل تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح واقع ہے اور نہ تکلیف کر سکتے ہیں خدا جانے صحیح تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے اس کو لے لیں اور جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے وہ خود بخود ختم ہو گئی یا ایک ایسی روایت ہے کہ اس میں صرف معلومات ہمیں مل سکتے اس کو بھی علماء اپنی کتابوں میں نقل فرما دیں کہ چلو بھائی علمی فائدہ تو ہے نا تو ان روایات کے اعتبار سے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حج آدم ہندی اربعین حجتن کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے چالیس حج اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حج آدم من ہندی ارب حجتن ماشی اور وہ بھی پیدل چلتے اور اسی لیے علما ایک رام کی یہ بھی رائے مبارک ہے کہ چونکہ ابا آدم نے سب سے پہلے ہند سے حج کرنے شروع کیے تو اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کو حج کے ساتھ پر زیادہ چکھا آج بھی آپ دیکھ لیں یعنی حقیقت ایک حقائق ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بعض اتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے کمزور ہوتے ہیں بیچارے چل نہیں سکتے لیکن حج پہ آتے ہیں شوق ہے اچھا اکثر کو تو میرے خیال میں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ خدا جانے ہم واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئے لیکن حج بھی آئے وہ کہتے ہیں کہ وہ والد کا اثر تو ہوتا ہے اور بی بی ہوا علیہ السلام کو اتارا گیا جدار تو اب آدم علیہ السلام اور حو علیہ السلام ایک دوسرے کو تلاش میں رہے دعائیں کرتے رہے اللہ کے آگے روتے رہے یہی تو وہ فرق ہے نا جو آدم میں ہے اور ابلیس میں ہے کہ ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا ایک تو گناہ کیا اب اللہ کا حکم نہیں مانا حالانکہ بات تو یہ کہنا اگر غور کیا جائے کہ ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کرو سے نہ کیا ماں بہ اکان تس جدائے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی ایک, ایک قسم نہ ہی کروائی کہ اس ٹرک کے قریب نہ جانا وہ بھی چلے گئے یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں نے حکم خداوندی کے خلاف کیا ہے آدم علیہ السلام سے بھی خلاف ثابت ہوا اور اس سے بھی ولیس سے بھی خلاف ثابت ہوا لیکن دونوں میں اب فرق ملائدہ فرمائیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کے بعد اسرار نہیں ہے بلکہ استغفار ہے توبہ ہے تجرب ہے آجری ہے اپنے خطا کا اعتراف ہے اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہے کہ ربنا ظلمنا ڈال فترحمنا لنا فتر ہمنا لنا پور مین الخاصرین حتیہ کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ستر سال تک سیدنا شہید نادم روتے ہیں اس لیے اللہ نے بھی ساری باتیں باپ آدم و بہ فخوا لیکن سمت پتا با نہیں اللہ نے توبہ بخب لیکن اس کے مقابلے بھی ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا نہ خیر ان میں نے لگتا نہیں میں ان سے بہتر ہوں فخر میں نہ ان کو ٹھیک ہے نکال دو لیکن مجھے وہ دو میں تیرے بندوں پہ حملے کروں گا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا گنا پیڑا ہوا ہے اسی بھی علماء نے لکھا ہے کہ گنا پر اسرار جو ہے یہ بندے کو برباد کر بعض اوقات چھوٹا گنا ہوتا ہے کبھیرا نہیں ہوتا لیکن اس کو بار بار کر رہا ہے تو اب وہ صغیرہ نہیں رہتا کسی بھی سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ یا کہ وہ محکل خبردار کبھی گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو یہ نہ خیال کیا کرو یار بار بار کبھی تو جی نہیں ہے او جی اللہ کا شکر ہے جی ہم کباڑ سے بچے ہوئے ہیں سے بچے ہوئے ہیں تو سگائرا سگائر جو ہیں وہ بھی تو اس سے کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے علماء نے مثال دی ہے کہ جب آدمی آگ جلاتا ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی جب تک کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس کے نیچے نے رکھتی ہے چھوٹی لکڑیوں سے آگ دہائی جاتی ہے پھر وہ بڑی لکڑیوں کو پکڑ لیتی تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے جلوب جو ہیں وہی تو آگ کے سبب بنتے جن کی آدمی پرواہ نہیں کرتا احساس تک نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گنا نہیں ہے جیسے کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ لا ید کل جنت تین بندے جو ہیں وہ جنت داخل نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون تین شخص ہیں فرمایا مدمن الخمر جو آدمی ہمیشہ شراب ہو بس ڑتا ہی لگا ہوا اللہ پولی اپنے ماں باپ کا نا فرمان اب دیوس دیوس مانا بغیرت جسے آپ اردو زبان میں کہتے ہیں جس کو غیرت نہ ہو اپنے اہل کی اپنی بیوی بچوں کی اپنے خاندان کی عزت و عصمت کی غیرت کوئی نہیں اب بظاہر یہ بات ہے کہ یعنی نعوذ باللہ اس کی بیوی بچے لڈے اس کی بیوی بی نعوذ باللہ فواہش کا ارتقاب کرتی ہے وہ مائنڈ نہیں کرتا تو یہ دئیوس اور دیوس کے بارے میں اتنی سخت فرمان ہے کہ جنت میں داخل دیا اب اس کو تو ہم نے یاد کر دیا لیکن اسی کے ذمن میں علماء اور محدثین نے اس حدیث پہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غیر مردوں سے بات کرنے سے بھی منع نہیں کرتا وہ بھی تو تیوسیت کا ایک حصہ ہے یعنی گناہ نہیں کرتی اس کی بیوی نو باللہ وہ خواہش نہیں ہے وہ زانیہ نہیں ہے لیکن وہ غیر مردوں کے ساتھ بولتی ہے بیٹھتی ہے گپ شپ کرتی ہے کھانا ان کو کھلا دیتی ہے خود ڈشیں پیش کر رہی ہے خود کھانا آگے رکھ رہی ہے اور دوستوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور بھابھی بھابھی باجی باجی باجی بازی چل رہا ہے انہوں نے کہا یہ بھی نو ان منت یہ بھی دلہ ہونے کی برارت ہونے کی ہے کہ نو ہے اسی طرح اگر کوئی غیر آدمی ٹیلی فون کرے تو اس کی بیوی ٹیلی فون پہ باتیں کر رہی ہے اور اس نے کہا کہ کیوں اتنا دیر ہوگی نے کہا نہیں وہ میرے ایک فرینڈ بات کر رہے دوست بات کر رہے فلان جو میرا دوست ہے نا آپ جانتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک اچھا ہے کوئی بات نہیں کہا یہ بھی سننے کی کہ تمہاری بیوی غیر آدمی سے بات کرے تم گے تو ٹھیک ہے عجیب بات اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک آدمی آیا اس نے آواز دی حضور کو ملنے کے لیے اچھا اور حضور پا کے دروازے پر اس زمانے میں وہ دروازے تو تھے نہیں ہماری طرح تین تین دروازے ہوں وہ تو ایک ٹاٹ پڑا رہتا تھا ایک پرانی بوری لٹکا دیتے تھے کہ پردہ ہو گیا تو اس میں تھوڑی سی درد تھی تو سامنے کھڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے حضور نے فرمایا میرا جی چاہا کہ میں چھری لے کر اس درد سے تیری آنکھیں نکال دوں سامنے کھڑے ہو تو. حالانکہ اس نے کچھ نہیں دیکھا اس کی نظر نہیں پڑی اور نہ بیوی مبارکہ آپ کی اہلیہ مبارکہ سامنے آئیں لیکن حضور نے فرمایا یہ دروازے اس لیے تو نہیں لگایا جاتے کہ تم سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ گھر والی یہی عورت اندر سے گزرے اور سامنے کھڑے ہو دیکھ لو شرے لگائے جاتے ہیں کہ پردہ قائم رہے اگر تم کسی کے گھر پہ گئے ہو تو سائیڈ میں کھڑے ہو کر آواز دو تاکہ اگر اندر عورت بیچاری گزرے عورت باہر مرد نہیں ہے وہ جواب دینے کے لیے آئے تم سامنے کیوں کھڑے ہو اندازہ کریں کتنی وہ بھی ہے صلی اللہ علیہ اور اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے صحابہ سے کہا حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور میں تو اگر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرتے دیکھوں نا اللہ ہے خدا کی قسم میں تو اس کے ٹکڑے کر قتل کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اتعجبون من غیرت سعد کہ میرے صحابی سعد کی اس غیرت کی بات سے تم تعجب کر رہے ہو کہ اپنی بیوی کا کسی غیر سے بات بھی برداشت نہیں کر رہا انا اغیرو منہ ہو بلّہ ہو اغیرو من میں ساتھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں اسی لیے تو انہوں نے زنا کو حرام کیا ہے کہ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کسی کی امانت کا کیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ بیوی دیلی فون پہ بات کر رہی ہے بیوی اجنبی سے بات کر رہی ہے بیوی اجنبی کو بات ملاقات کر رہی ہے اس کو کھانا کھلا رہی ہے اور باقاعدہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ سرفے دوپٹہ کوئی نہیں اور گھر میں بیٹھی ہے اور او جی آپ سے کیا پردہ ہے او جی او جی آپ کی تو بہن ہے آپ کی بھا بھی ہے آپ کو خواب کی بات ہے بھائی آپ سے کیا پردہ ہے وہ جی پردہ غیروں سے ہوتا ہے آپ کیا ہے آپ تو آپ سے کیا بردا تو یہ بھی اس صغیرہ بنتے بنتے کبیرا یہی بنتا اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ سمجھا جائے اب دیکھیں کہ ابلیس اڑ گیا حالانکہ بات تو ایک ہے دونوں نے اللہ کی نہیں مانی لیکن آدم علیہ السلام اڑے نہیں انہوں نے فوراً معافی استقفال انبا توبہ اللہ نے قبول فرما لی اور ابلیس ہمیشہ کر دی مارا گیا اللہ نے بھی فرمایا کہ تم ظالم میری قوم میری میرے بندوں کو گمراہ کرو گے تو میں بھی تم سے اور تمہارے ماننے والوں سے جہنم کو بھروں گا جو تیری پیروی کرے گا جو تیرے رستے پہ چلے گا میں بھی اس کو جہنم کا تو آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا زمین پر تو آدم علیہ السلام کو ایک تو علم عطا فرمایا گیا اور دوسرا علوم صنعت بھی عطا فرمایا کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں زراعت کیسے ہوتی ہے کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے تمام علوم سکھ اس لیے جو نظریہ یہ ایک ہے کہ ایک نظریہ ہے نا ڈارون کا کہ پہلے آپ بھی بندر تھا پھر انسان بن گیا وہ بھی غلط ہے اور ایک نظریہ بعض فلاسفہ کا یہ ہے کہ آدمی پہلے غیر متمدن تھا ظاہر تھا یہ بات غلط آدم جب اترے ہیں تو آدم علیہ السلام عالم سے علامہ وہ جاہل نہیں تھے وہ تو اسی علم کی فضیلت پر مسجود ملائکہ بن چکے تھے اتنا بڑا عالم ہو کے اترا ہے کہ ملائکہ جواب نہیں دے سکے تو ہمارا ابا تو اتنا بڑا عالم تھا کہ اللہ کے فرشتے کہنے لگے کہ لا علم لڑا وا اللہ تعالیٰ ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے بتایا ہے ان چیزوں کے نام ہم نہیں بتا سکتے اور آدم علیہ السلام نے بتلا دی اور دوسرا اللہ نے آدم علیہ السلام کو عرو میں بھی سکھائیں کہ یہ کپڑا کیسے بنتا ہے فلاں چیز کیسے بنتی ہے یہ ساری صنعتوں کا علم بھی آدم علیہ السلام کو موجود ہے یعنی بیا کو وقت وہ نبی بھی ہیں بیاک وقت وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی ہیں مرسل بھی ہیں اور بیاک وقت جو ہے وہ معلم بھی ہیں بیاک وقت جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت بڑے سنا اور بہت بڑے انجینئر بھی ہیں سب چیزیں سکھلا رہے ہیں آدم اور حوا سے اللہ نے جب تک آسمانوں میں رکھا جنت میں رکھا وہاں تو کوئی اولاد نہیں ہوئی جب زمین پہ اترے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بیوی بی حوا سے چالیس بچے عطا پر اللہ دینا چاہے تو ایک بیوی بی سے بھی اتنا دے سکتا اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے ہم تو بنگلہ دیش جاتے رہتے ہیں تو ابھی اب ماشاء اللہ بنگلہ دیش میں ایسے لوگ موجود ہیں ایک ایک آدمیوں کے چالیس بچے ہوتے ہیں نام اس کو یاد نہیں رہتے نمبر سے پکارتا ہے تیسرے نمبر کا بیٹا کی در ہے اور چوتھا کی در آپ ڈاکٹر لوگ ہیں آپ کہتے ہوں گے کہ مچھلی کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں وٹامن ای زیادہ ہے تو بہرحال وہ چاول کھائیں یا مچھلی کھائیں تو ایک ایک بیوی سے چالیس چالیس بچے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں سارے ماشاء ٹھیک ٹھاک اللہ کا وضا اس لیے وہاں جو عام جلسہ ہو نا اس میں بھی دس پندرہ ہزار آدمی تو ویسے آ جاتا ہے اور اگر تھوڑا سا اشتہار وغیرہ دے دو تو, تو پھر انشاءاللہ شاء دو لاکھ سے کم کا مجبان نہیں ہوتا چونکہ مخلوق اتنی ہے کہاں جائے وہ جو سڑک پہ جا رہے ہیں نا بیٹھ جائیں دو لاکھ کا مجموعہ ویسے ہو جاتا ہے اللہ کی مہربانی تو بی بی ہوا علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے چالیس بچے عطا فرمائے اور خدا کی قدرت دیکھو کہ تب آمین جب بھی بچہ پیدا ہوتا دو کٹھے پیدا ہوتا اور تو امین بھی عجیب ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی یہ کبھی نہیں ہوا کہ دو لڑکے ہو جائیں یہ کبھی نہیں ہوا کہ دو لڑکیاں ہو جائیں اللہ کا نظام اور شریعت آدم علیہ السلام میں یہ تھا کہ جو بچہ بچی اکٹھے پیدا ہوئے ہیں ان کا تو آپس میں نکاح حرام تھا لیکن جو دوسرے بدن سے بیوی بی ہوا سے پیدا ہوا ہے اور یہ پہلے بدن سے پیدا ہوا تھا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے حالانکہ اسولند وہ بھی پہنوائی ہے کیونکہ ماں ایک ہے باپ ایک ہے لیکن دونوں کی ولادت کا فرق ہے جو ایک ہی دفعہ اکٹھے پیدا ہوئے ہیں وہ تو گویا کہ بالکل آپس میں ان کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا لیکن جو ایک دفعہ پیدا ہوا دوسرے دفعہ پیدا ہوا تو اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ یوں رشتے ہو جائیں اور یہ شرع آدم میں حلال اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا تھا فرمایا جس کا نام حابیل تھا اور اس کے ساتھ اس کی بہن تھی اسی طرح دوسرے بدن میں اللہ نے ایک بیٹا تھا فرمایا جس کا نام قابیل تھا اور اس کی بہن تھی اب اصول یہ تھا کہ حابیل شادی کرتا کابیل کی بہن سے اور قابیل شادی کرتا حابیل کی بہن سے اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حابیل کی بہن جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھی اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی اب حابیل کو تو بڑی خوبصورت لڑکی ملتی لیکن قابیل کو اتنی اچھی لڑکی نہیں مل رہی تھی تو قابیل کے دماغ میں عداوت حسرا اچھا کچھ فطرت یہ عالم تھا کہ حابیل جو تھا وہ بڑا حلم حوصلہ تدبر اور قابیل جو ہے بڑا جذباتی شرارتی لڑاکو جھگڑالو تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی حابیل کی بہن سے کابل تم شادی کرو اور حابیل تم قابل کی بہن حابیل نے کہا ٹھیک ہے میں تو راضی ہوں جیتے وہ کہوں نے کہا گلا بول میں نہیں کہا حابیل کی بہن دیکھو کتنی بدسورت ہے،, ہے اور میں خوبصورت آدمی ہوں میں کیوں شادی اور میری بہن بڑی خوبصورت ہے حابیل کو دے دوں عجیب بات ہے میں اپنی بہن سے شادی کیوں نہ کر لوں بھائی آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن بیٹے کے دماغ پہ جب عشق کا بھوت سوار ہو تو پھر وہ باپ کی باتیں تو نہیں بات وہ تو پھر تھانے میں جا کے ہو آج کل بھی بیٹے کے دماغ میں جب عشق سوار ہو جائے لاکھ ماں باپ سمجھائیں کہ بیٹا آج یہ شادی کر رہے ہو خاندان اچھا نہیں ہے وہ لڑکی اچھی نہیں ہے اس کا سب کا پس مندر اچھا نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ اچھی باتیں نہیں معلوم ہوئی ہیں تم مہربانی کرو گا نہیں جی میں تو ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا گاڑی کے نیچے آ جاؤں گا شادی میں یہیں کروں تو آ جاؤ پھر شادی کیسے کرو گے گا؟ جب گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے تو شادی تو رہ گئی لیکن ماں باپ کمزور ہیں وہ کہتے ہیں شاید آ جائے حالانکہ تھوڑا سا حوصلہ کر لینا کہ بیٹا جب تم ٹرین کے نیچے آ رہے ہو تو شادی تو نہیں ہوگی یہ لڑکی تو رہ جائے گی اس کو پھر کسی اور سے شادی کرنی ہوگی تو ان وہ نہیں آئے گا لیکن ماں باپ ہے کمزور ہے انسان کیا کرے اولاد اولادنا نہ اولاد جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں اسی لیے تو اللہ نے اولاد اللہ تمہارے دشمن تمہیں برباد و ہلا کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی تو ہیں جو تمہیں تباہی اور جہنم کے کنارے پہ لے جاتی آج دنیا میں دیکھ لیں کرکشن جتنا ہے اس کی اکثر وجہ بیوی اور بچے فلاں افسر ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور تم اتنے عرصے سے باہر ہو کیا کر رہے ہو کیا بنا ہے فلاں دیکھو آدمی دو سال کے لیے ملک سے باہر گیا تھا واپس آیا دیکھو اس کا بگلا دیکھو پوش علاقے میں گاڑیاں ہیں ان کے نوکر ہیں چاکر ہیں لان ہیں مالی ہیں اور تم اسی طرح کی اسی طرح روٹی مل جاتی ہے یہ روٹی تو اپنے ملک میں بھی تم کھا رہے پھر باہر جانے کی کیا جہ پٹی پڑھانی شروع کرے گی آخر وجرم کرے گا بھائی تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود تو نہ مانے تو آدم نے کہا اچھا بھائی کس طرح کرو کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں خیرات دے. تاکہ اللہ مسی بٹال کوئی مسئلہ حل ہو اور آدم علیہ اسلام کے زمانے میں خیرات کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو خیرات کرنا ہے نیت کر کے وہ جا کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دے اللہ پاک ایک آگ بھیجتے تھے اگر وہ آگ آ کے اس کو کھا لے تو معنی یہ ہے کہ وہ خیرات قبول ہو گئی اگر وہ چیز اسی طرح پڑی رہے تو خیرات سمجھو قبول نہیں حابیل جو تھے علیہ السلام وہ چلاتے تھے جانور ان کے پاس کام جو تھا بکریاں بیڑے اور یہ کام تھا اور کابل جو تھا وہ زیرا کرتا تھا تو جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ خیرات کو اچھا ٹھیک ہے کابل نے کہا دیکھو ابا اب جان نے خیرات کا بنا میری شادی کے ساتھ کیا تعلق نے کہا اللہ کے بندے خیرات کا تعلق نہیں بات یہ ہے کہ اللہ باغ راضی ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو کہا جی اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے شادی تو میں نے کرنی ہے بارہ سنگا اچھا ٹھیک ہے کرتا ہوں تو حضرت حابیل نے تو بہترین دنبا جو تھا نا مال میں سے چن کے پس کلا وہ اللہ کے نام پہ نظر کیا اور قابیل نے کیا کیا کہ وہ دو چار پرانے سٹے سٹے گندم کے اور باجرے کے جو گلے بلے تھے نا جن میں کیڑے پڑ چکے تھے وہ لے آیا خرچ کرنے کے لیے رکھ دیئے اور جب رکھ دیے تو جب صبح ہوئی جا کے پتا کیا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اللہ نے آگ بھیجی وہ کھا گئی اور قابیل کے وہ دانے جو تھے گندم کے اور کچھ باجرے کے کچھ ایسے وہ پڑے ہوئے قابیل دوسرے میں آگے کر ہاں دیکھو نا یہ ابے نے زیادتی آج مجھے پتہ چل گیا ابا نے تمہاری قربانی کے قبول ہونے کے لیے تو دعا کی ہے تمہاری خیرات قبول ہونے کے لیے دعا کی لگے میری خیرات کے لیے دعا کی کہ اللہ قبول نہ کر اس لیے میں تو مارا گیا تھا کہ لوگوں میں بدنام ہو گیا نا کہ برا آدمی ہے اس کی خیرات اللہ قبول نہیں کرتا اور تم بڑے اچھی آدمی ہو تمہاری خیرات قبول ہو گئی ہے لکھ تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں قتل کروں گا تمہاری وجہ سے میری بیزتی ہو رہی ہے سمجھا کہ لا ایسی بات انتو منل نے کہا ایسی بات نہیں بلکہ اللہ تو خیرات ان کی قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں اخلاص سے محبت سے صداقت سے اپنی محبوب چیز جو ہے وہ قربان کرتے ہیں کہا نہیں حضرت اچھا الدا کال تک تلنی ماں انست علئی کال اک تلک ان خا پاوی نے کہا میرے بھائی اگر تم مجھے واقعی قتل کرنا چاہتے ہو تم میری طرف قتل کے لیے اگر ہاتھ بڑا ہوگے تمہاری مرضی لیکن میں تو کچھ نہیں کروں گا میں کیا میں ہوں تو میں بھی تمہیں مار سکتا ہوں لیکن انی اب اسمیز اذنی پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گنا بھی لے جا اپنے گنا بھی سب تیرے اتنے پڑے ہو تم جہنمی بن جاؤ کیونکہ اللہ ظالموں کو ضرور جہنم کی سزا دیتے ہیں اب جناب قابیل نے کیا کیا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ابل بن کب سب الحسد اولم بن از الحسد کہ آسمان میں بھی پہلا گنا کیا تھا کہ ابلیس کو آدم کی عظمت پہ حسد آیا اور دنیا میں بھی پہلا گناہ کیا تھا کہ قابیل کو حابیل کی بہن پہ اور حابیل کی عظمت پہ حسد آیا اس لیے عرب کا محاورہ ہے کہ الحسود لا یسود حاصل کو کچھ نہیں ملتا خود جلتا رہے حسد بہت بری طرح حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے تقدیر کے فیصلے پہ بھی حاصل لادی نہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی اچھی گاڑی دیکھی اچھا گھر دیکھا آپ نے کہا اللہ مبارک کرے اللہ میاں اس کو بھی مبارک فرما اور ہمیں بھی عطا فرما یہ حسد نہیں ہوتا اور خوش ہو رہا ہے کہ یار دیکھو میرے بھائی نے بڑا اچھا گھر بنایا ہے مسلمان ہے بھائی ہے دوست ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس کے گھر میں برکت دے لیکن ہمیں بھی ادا فرما تیرے آگے کو مشکل ہے تو اب جناب قابیل نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو ہر صورت میں قتل کر اس نے جناب ایک دن چھپ کے انتظار کیا اور دیکھا کہ حابیل سو رہے تھے نیند میں تھے پجا ایک پتھر اٹھا کے لایا قابیل اور مارا حابیل کے سر پہ اور اپنے بھائی کو وہی بار انسانوں میں سے یوں سمجھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا خون جو زمین میں بہا ہے وہ حابیر کا اور سب سے پہلا خون بہانے والا جو قاتل ہے وہ کابیل اور اسی کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ قتل ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا یقتل احد لاحد کوئی شخص قیامت تک ظلم قتل نہیں ہوگا مگر آبیل پر بھی اللہ زبارک مطالعہ بلا دکھے اول سنل القتل سب سے پہلے جس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے اور یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ آپ اگر نیکی کی بنیاد رکھیں گے تو قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس نیکی کو آپ کو بھی حصہ ملے گا اور اگر آپ نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے آپ پر بھی وبالا ہے کفل من حضور نے فرمایا کہ جب تک قیامت تک کوئی قتل ہوگا تو کابیل پر بھی اور اسی سے یہ بھی اندازہ کریں کہ ساری دنیا میں یہاں حق سبب کیا تھا حسد اور پھر ابلیس میں کیا پیدا ہوا تکبر اصل تو حسد تھا حسد کے بعد پیدا کیا ہوا تھا کبر ابا وس تکبر یہاں بھی اول چیز کیا تھی حسد اس کے بعد کیا پیدا ہوا تکبر اور سب سے پہلا جنیما جرم غتا زر جو دنیا میں کیا گیا وہ قتل اور خدا کی شان دیکھو کہ بھائی بھائی کو قتل کرو بھائی بھائی کا دشمن ہے جب قتل ہو گیا اب جناب یہ ہوا کہ قتل کرنے کے بعد اب عقل آیا کہ میں نے بھائی کو تو قتل کر دیا ہے لیکن اس کو کتر کروں اس کی لاش کہاں جائے اب پر کیا فتوا عتل ہو نفس قتل عقی خاصرین <الْخوصِرِين> لیکن اب کروں کیا تو صاحب کا روایات میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو اٹھایا اور پہاڑوں میں اور غاروں میں اور ادھر پھر رہا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کہ کروں کیا اس لیے علما نے لکھا ہے کہ گناہ کی سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ عقل چھین دے اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑے مجرم جو بڑی پلاننگ سے جرم کرتے ہیں اور بڑے بڑے مافیا ہوتے ہیں بڑے بڑے گروہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کے باقاعدہ تھنک ٹینگ ہوتے ہیں ان کو یعنی گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ پلاننگ کر کے دینے والے لوگ ہوتے ہیں اور ایک ایک چیز پہ وہ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ کا کہیں نشان نہ لگ جائے میرے پاؤں کا کہیں نشان نہ لگ جائے میرے آنے جانے کا کسی کو پتہ نہ لگ جائے میری وہاں حاضری کبھی کل کو ثابت نہ ہو سکے یعنی عجیب عجیب انداز میں جرم کیے جاتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا لیکن پھر بھی مجرم کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے اگر وہ غلطی نہ کرے اگر اس کا سسٹم سارا فول پروف ہو تو پھر تو کبھی نہ پکڑا جائے نا وہ لیکن وہ پکڑا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ نادم جرم کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مار پڑتی ہے اور عقل ظاہر ہو جاتی ہے اور بندہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے اور اسی لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن نے ہی ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ کسی کے قتل کے معاملے میں دخل نہ دو قتل میں معاون بھی نہ بنو کسی کے مسائد بھی نہ بنو اشارہ کرنے والے بھی نہ بنو کیونکہ قتل اللہ کو بڑا ناپسند ہے فلاں صرف ان إِنَّهُ كَانَ منصورہ مقتول کی مدد جو ہے وہ اللہ کی ذات کرتا جس کو کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا نہیں چھتا خون خود بخود بولتا خون میں اللہ نے بڑی طاقت اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ظلم جب فرانس اپنے جور و استبداد کے ساتھ پوری مسلم آبادی پہ ٹینک چلا کے ان کو اتنا یعنی ذبے کر رہا تھا کہ ٹینک جو تھے نا وہ خون مسلمانوں کے خون سے اور ان کے کٹے ہوئے آزاد سے بھر کے رک جاتے تھے اس وقت کسی شاعر نے لکھا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے لیے جس تحریک میں خون بہ جائے وہ تحریک کبھی نہ کام اس کا ایک نہ ایک دن کامیابی کا آتا ہے جس درخت کے بنیادوں میں خون کی کھاد مل جائے نا وہ درخت کبھی سوکھتے نہیں ہیں وہ کسی نہ کسی حال میں ہرے رہے اور اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ بشیر وا ولو ان فرمایا جو قاتل کسی کو قتل کرے اس کو کہہ دوں گے کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے چاہے کتنی مدت گزر جائے لیکن ہونا تم نے بھی قتل اللہ واپس کرتا اور قتل انسانی اتنی بھیانک جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پورے مسلم کی عظمت جو ہے وہ اللہ کے کابے سے بھی کیا اب جناب لاش اٹھائے ہوئے پاگلوں کی طرح پھرتا ہے کہ میں کیا کروں دیکن خدا کی شاہ فبا سرا بھائی کیا دیکھتا ہے کہ دو کبے ہیں ایک کباب برا پڑا ہے اور دوسرا کبا کیا کر رہا ہے زمین میں بیٹھ کے کھود کھود رہا ہے زمین کو پاؤں کے ساتھ کھودتے کھودتے جب اتنا گڑا بن گیا کہ اس میں دوسرا کبے کی لاش آ سکے تو وہ اپنے کبے کی لاش کو مٹی میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی دے کے دفن کرائے اب اس کو سمجھا کہتے یا سوت کہتا ہے کاش so مجھے تو اس کبے کے برابر بھی عقل نہیں یار پہ چاہیے کب ابھی جانا مجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ جب بھی بیڑا بڑا کھود کے بھائی کو چھپا تو دو دوں اب ندامت تو آئی لیکن ندامت کے بعد توبہ نہیں آئی تو صرف پھر ندامت کا کیا فائدہ ہو ندامت تو تب فائدہ دیتی ہے کہ نادم ہو اور خروج کرمپ ہو اور اب کا عزم ہو پھر جا کے توبہ بنتی ہے صرف شرمندگی تو ہوئی یار میں تو اتنا کیا گدرا ہوں مجھے تو کبھی کے برابر بھی عقل نہیں ہے لیکن توبہ پھر بھی نہیں اکڑ گیا آدم علیہ السلام نے جب تلاش کیا تو حابیل نبینا اور قابیل بھی غائب ہے تو کچھ دنوں کے بعد آدم علیہ السلام اور حبا علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ قابیل نے جدید میں قتل کیا ہے اور قابیل کو جب پتہ چلا کہ ابا کو پتہ لگ گیا ہے تو وہ اپنی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کو لے کے فرار ہو اور فرار ہونے کے بعد اس نے بہت دور اپنے ابا سے جا کے ایک بڑی سرسبد وادی تھی وہاں جا کے اس نے اپنا ڈیرا لگایا اچھا وہی تمالت تنازع شروع ہوا وہاں اس کی اولادیں بڑھنی شروع ہو گئیں اور کچھ لوگ اس مزاج کے جو تھے وہ بھی سب آدم کو چھوڑ کے وہاں جمع ہونے لگے تو کابیل کی بھی ایک پارٹی بن گئے اور جب کابیل کی ایک پارٹی بن گئی خدا کی قدرت ہے اللہ معاف کرے کیونکہ وہ سارے ابتدا تھی وہ اولاد بھی ذنا ہونے سے تھی اللہ معاف کرے جرم سے تھی قتل سے تھی کہ باپ قاتل بھی ہے جانے بھی ہے اور اپنے ابا پیغمبر کا مخالف بھی ہے اب آگے جو اولاد اور نسل چلتی گئی پیدا ہوتی گئی تو شر بڑھتا گیا دناح بڑھتا گیا فوائد بڑھتے گئے برائیاں بڑھتی گئی اب تو اللہ معاف فرمائے زمین میں کافی اقسال ہوں اور ادھر آدم علیہ السلام کی موت کے دن قریب آ گئے آدم علیہ السلام کی عمر کتابوں کے مطابق جو ہے وہ ایک ہزار سال ہے نو سو ساٹھ سال جب آپ کے گزرے اور ملک موت آئے اور ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ انی اشتحی سے الجنہ میری خواہش ہے کہ کوئی پھل مل جائے کیونکہ یہ پل جو ہے گویا کہ ایک جنت کے پھل کا نمونہ ہے اور جنت کا پھل تو جنت کا پھل تو تم لوگ جاؤ اور تلاش کرو کہ کوئی پھل مل جائے میری خواہش ہے پھل کھانے کی تو بیٹے دوڑ پڑے جا کر ہیں کہ جا کے ڈھونڈتے ہیں کہیں سے پھل مل جائے وہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں فرشتے اللہ کے آ رہے تھے انسانوں کی شکل میں ان نے پوچھا کہ بیٹے کیوں اتنی جلدی جلدی جا رہے ہیں انہوں نے کہا السلام ہمارے ابا بیمار ان کو بڑی تکلیف ہے ان کے لیے ہم پھل ڈھونڈنے جا نے کہا کوئی ضرورت نہیں پھل نے کہا کیوں میں نے کہا وقت حاد ان کو موت آ گئی ہم کیا کریں گے پھر اور ادھر ملک الموت جب آئے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا تھا جو کہ اللہ اپنے انبیاء کو بتلا بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی اختیار بھی دے دیتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھی ملا الموتم تو بڑی جلدی آ گئے ابھی تو چالیس سال میری عمر میں باقی انہوں نے کہا اچھا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو چالیس سال نہیں دیے تھے کہا نہیں تو تو نے فرمایا جہاد آدم دیکھو آدم پھر گیا جہاد دل رہی ہے تو اولا آدمی بھی پھر انکار آ وہ بھی پھر جا نسیا آدم آدم بھول گیا اولاد اولادمی بھول گیا اب جب ملائے کا آئے روح قبض کرنے کے لیے تو بی بی ہوا جو تھی نا گھبرا گئی کہ بھئی میرے کامت کی میرے شوہر کی موت کا وقت آ رہا ہے اور بات تو سن رہی ہے تو بی بی جو تھی وہ کچھ فرشتوں کو روکنا چاہی کہ میں فرشتوں کو روک دوں کہ دیکھو جی ٹھیک ہے اصل عمر تو ان کی ایک ہزار سال تھی نا چلو صرف کہا تھا نا تو آدم علیہ السلام غصے میں آ گئے فرمایا میں ہوا ایک دفعہ پہلے جنت سے نکالا ہے یا پھر بھی کر رہی ہے آدم علیہ ولسلام گسے میں آج غلطی غلط کر رہی تم نے تو مجھے نکالا ہے اور آج پھر ملائی کرتے جھگڑا کر کے مجھے ایک اور غلطی کروانا چاہتی ہو کہ میں ان کو روک دوں بیٹھ جاؤ دور بس تو آدم علیہ السلام کا روح قبض ہوا اور اس کے بعد آپ کی غسل آپ کو خوشبوئیں لگائی گئیں غسل دیا گیا کفن پہنا گیا سب کام کس نے کیا فریش اور پھر فرشتوں نے سب لوگوں کو کیونکہ فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے سب لوگوں کو جمع کیا اور فرشتے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی پکبر ارب چار تکبیریں جنا دیں اور جب چار تخبیریں کہہ کے کہ جنازے دفاعے ہوئے تو اس کے بعد پورے آدم علیہ اسلام کی اولاد کو اور حاضرین کو چونکہ تھے تو سب اولاد میں کا حاد ہی سنت اللہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس طرح غسل دیا جاتا ہے اس طرح کفن دیا جاتا ہے اس طرح دفن دیا جاتا ہے اور اس طرح اس پہ جنازہ پڑا جاتا ہے اور اس طرح قبر بنائی جاتی ہے بد ہو لیکن آدم علیہ اسلام کی قبر میں بہت کختلافات بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہند میں جہاں آپ کو اتارا گیا قبر بھی وہی وہ مرا آج کل بھی انڈیا میں ایک جگہ ہے جہاں بڑی لمبی لمبی قبریں ملتی ہیں اور وہ لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد آدم کی قبریں کیونکہ اس وقت تو قد ساٹھ ہاتھ تھا یہ تو پھر تھوڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا کم ہوتا گیا اور بعد روایات میں ہے کہ نہیں آدم علیہ السلام کو مکہ مقرمہ کے کسی نواحی میں دفن کیا گیا اور بعد روایات میں ملتا ہے کہ نہیں ان دونوں کو پھر شام میں دفن کیا گیا پہلے تو وہاں دفن کر دیا گیا تھا لیکن پھر ان کے تابوت نکالے گئے زمان لو علیہ السلام کے طوفان کے دور میں اور پھر ان کو دوبارہ لے جا کے بیت المکے دفن کرتے لیکن ایک موٹی سی بات آپ یاد رکھیں کہ ما سوائے املا قبر النبی محمد ما سوائے حضور سرکار دو عالم کی قبر کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی تعین یا کوئی پختہ روایت موجود ہے صرف حضور کی ذات ہے جن کی قبر مبارک کا انکار کرنے والا آدمی ایمان سے نکل جائے گا کیونکہ وہ تواتر سے ثابت ہے کہ مدین منورہ میں ہے باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں کوئی ہے کہ بیت المقدس میں ہیں کوئی ہے بیت اللہ میں ہیں کوئی ہے کہ بیت الخلیل میں ہیں کوئی ہے کہ جناب ستر انبیاء یہاں مکہ میں دفن ہیں کوئی ہے کہ محرم میں دفن ہیں یہ سب روایات ہیں لیکن کوئی حقیقی روایت نہیں ہے میرے خیال میں اللہ کو یہی منظور ہوگا اللہ نے اپنے امبیا کی قبروں کو شرک سے بچانا ہوگا میں سمجھتا ہوں یا نہیں ہو سکتا ہے میری غلطی ضروری تو نہیں کہ آدمی ہاں اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور خطا ہے تو میری طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن بڑے مجاہد بھی تھے عالم بھی تھے تو کھڑے اپنے گھوڑے کو نہلا رہے تھے تو آپ کا ایک بڑا خاص مرید تھا جو بے تکلف تھا تو اس نے بطور مذاق کہا اس نے کہا کہ شاہ جی آج کل تو آپ بڑی سخت سخت توحید بیان کرتے ہیں نا لوگوں کو سناتے ہیں اور آپ نے تقویتوں کی ایمان بھی صحیح اسماعیل شیت احمد اللہ نے لکھی اور جناب آپ تو بالکل ہر بات کو شرک اور ہر بات کو شرک ذرا مرنے تو دیں موت تو آئے آخر آپ بھی تو سید ہیں پیر ہیں نا آپ کی قبر پہ ایسا روضہ بنے گا اور ایسے سجدے ہوں گے کیا کل جو آ جائے گی تو شاہ جی نے جلال سے کہا کہ بھائی انشاءاللہ اللہ نے زندگی میں بھی شرک سے محفوظ رکھا ہے اللہ مرنے کے بعد بھی محفوظ رکھے گا فقیر کی قبر ہی کسی کو نہیں ملے گی تو شرک کیا ہوگا اسی لیے آج تک مشہور ہے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے کہ جی وہاں بالا کوٹ میں کہ یہاں سید احمد شہید کی قبر ہے حالانکہ وہ غلط ہے وہ سید احمد کی قبر ہے وہ سید احمد کی قبر نہیں لوگ اسی مغالطے میں وہاں جاتے ہیں حالانکہ وہاں وہ خبر ہی نہیں سید احمد اللہ نے اپنے بندوں کو چھپا دی جیسے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں لاہور میں اور جہاں ان لوگوں نے وہ مزار بنائی ہوئی یہاں حضرت کی قبر ہی نہیں حضرت کی قبر مبارک جو ہے وہ شنیمار باغ کے ایک دیوار کے نیچے یہ جگہ جو ہے حضرت صاحب کی عبادت کی جگہ تو تھی یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے اللہ نے محفوظ رکھا کہ تم وہاں ٹکرے مارتے رہو وہاں میرا ولی سویا ہی تو اللہ تبارک بتا کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے بازاروں کو بھی چھپا دیا ہے کہ کوئی آدمی اب جاتے ہیں جدے میں جی بی بی ہوا کی قبر ہے بی بی آدمی کی قبر ہے کوئی کوئی دلیل نہیں کوئی صنعت نہیں کم از کم جدے میں سو سال دو سو سال پرانے لوگ تو کوئی بات کہتے ہیں نا ایک روایت ہے کہ بس یہ جناب خبر ہے بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بعد اب کئی اولادیں آئیں لیکن آپ کی اولاد میں ایک حضرت شیش علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے نبی شیش کا معنی ہوتا ہے ہی اللہ اللہ نے اپی آپ کو اور شیش علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے تقریباً پچاس صحیفے بھی عطا شیش علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اس شر کو مٹانے کے لیے جو شر کابیب کے قبیلے سے پیدا ہوا تھا اچھا اب خدا کی قدرت دیکھو کہ دو جماعتیں بن گئی ایک جماعت وہ تھی جو پہاڑوں پہ رہتی تھی بال اور ایک جماعت وہ تھی جو سہول میں میدانی علاقوں میں رہتی تھی قابیل کا قبیلہ جو ہے وہ میدانی علاقوں میں رہتا تھا اچھا اللہ کی قدرت بلا ادا کرے کہ قابیل کی جتنی عورتیں تھیں قبیلے کی انتہا جمیل خوبصورت اچھا پہاڑوں کے مرد خوبصورت اور عورتیں بدسورت اللہ کا نظام اب ابلیس کو موقع ملا اس نے کہا ٹائم تو موقع بڑا اچھا ہے کوئی حرکت کرنی چاہیے تو ابلیس ایک غلام کی شکل میں یہاں قابیل کے قبیلے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ کیسا تمہاری عورتوں کو اللہ نے جمال دیا ہے لیکن تم لوگوں میں ذاؤ کے لطیف کوئی نہیں ہے آؤ میں تمہیں گانا سناتا ہوں سب سے پہلے پھر گانے کی ابتدا جو ہے وہ ابلیس نے اور ابلیس نے جناب ایسی آواز میں گانا سنایا کہ وہ تو سر ڈھونڈ رہے ہیں یعنی ایسے جناب کے عورتیں اور مرد اور پھر اس نے روز کی ایک محفل بنا رکھی کہ روزانہ جناب رات کو آتا اور راگ رنگ اور جناب گانا بجانا اور اس کے بعد اور وہ جناب گانے میں ایسے مشہور ہوتے دیکھا نہیں آج تک بھی لوگ جو ہیں بعض میں پڑھا تھا ایک دفعہ اخبار میں ایک گانے والے کے بارے میں دوسرے گانے والے نے کہا کہ اس کے گلے میں بھگوان بولتا اندازہ, اندازہ ہے لاہ اور جس کے بارے میں کہا تھا نا وہ ہمارے علاقے میں رہتا ہے اس کو مزادی طور پر بھی جانتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا شیطان ہے جس کے گلے میں بھگوان بولتا اناری لاہ اللہ واپر میں چلو بھگوان اگر وہ بھی تو خدا کو کہتے ہوں گے نا بھگوان اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک دن عید کا بنا لیا کہ بھائی ہم مہینے میں کم از کم ایک دن تو ہمارا کوئی خوشی کا دن ہونا چاہیے جیسے پھر بعد کہتے ہیں کہ نہیں سال میں ایک دن میں رکھا جیسے نیو ایئر ہوتا ہے آپ کا نیا سال بناتے ہیں نا ماشاءاللہ اللہ آج کل تو مسلمان بڑی احتمام سے مناتے ہیں اس کے کارٹ چھپتے ہیں مبارکبادیں دی جاتی ہیں اور بارہ بجے رات کے بعد جب وہ تاریخ تبدیل ہوتی ہے چونکہ تاریخ تو ان کی بھی بارہ بجتے ہیں جیسے سکھوں کے بارہ بجتے ہیں ان یعنی اتنا مسلمان قوم پاگل ہو جانی تھی کہ اللہ کے دین کو ہر تاریخ میں بھی چھوڑ دیا سورج ڈوبنے سے بھی چھوڑ دیا ابھی سورج ڈوب گیا رات ہو گئی سورج روح ہو گیا ابھی دن ہو گیا نہیں بارہ بجے تاریخ بتلے گی اتنے متاثر ہوئے ہیں انگریز سے اندر دنداہ ان راجو اس کے علاوہ آبیتا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ولا تبل رجن تبل جل اس لیے کہتے ہیں کہ جاہلی ہے. اولا جو تھی وہ قبیل کابیل کے قبیلے میں تھی کہ اب عورتیں وہ خوشی مناتی اس دن پوریا قسم کے, کے لباس پہتی اور ابلیس گانا گاتا اس کے بعد ساتھ وہ جناب ناچتا تھرکتا تو سب عورتیں شریک ہو جاتی ہیں اب ابلیس نے پہاڑوں پہ جا کے ان لوگوں سے کہا کہ یار کمال کرتے ہو تم کتنے خوبصورت آدمی ہو تمہاری عورتیں بدصورت ہیں ذرا نیچے چل کے دو جمال کی وادی دیکھو اب جناب اس نے ان کو ملایا وہاں سے بنا اور جباب اور چراب اور کباب اور, اور جرائم بڑھتے شر فساد جو تھا اتنا بڑھ گیا کہ حضرت شیص اسلام کو باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی اتنا شرارت بڑھ گئی کہ ان کے روکنے سے اب تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ابھی جب تقریر کچھ نہ کرے تو آدمی کیا کرے اب دیکھو نا آج جتنی تنظیمیں ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے وہ اللہ کے بندے جب تم دوسرے آدمی کو بند گلی میں کھڑا کر دو گے اور ہوگا وہ کمزور تو کیا کرے گا آخر پھر تو یہی ہے نا کہ ٹکر مارے گا ہے خود مر جائے گا یا دیوار توڑ کے نکل جائے گا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تین سے فرمائیں